دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر فون پر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اس نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ عبارت کی معنی لکھائی کی معنی لکھائی بھی ہو سکتی ہے اور آواز کی معنی آواز بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے اگر دیانت نہیں تو کاتی ہم اس سے جس نے ٹیلی فون کیا اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی بی کو تلاک دی اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی بی کو تلاک دی اگر اس نے ایک تلا دی تو ایک ہو گئی دو اگر دی تو دو ہو گئی تین اگر دی تو تین ہو گئی اور اگر وہ اس نے ٹیلی فون پر تلاک دی اور بعد میں وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے ٹیلی فون نہیں کیا میں نے میرے کسی دوست نے کسی شرپسند آدمی نے ٹیلی فون کر دیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی اور طلاق حکم نہیں لگائیں گے وہ چونکہ غلط بیان دے رہا ہے تو یہ اس کے ذمہ گناہ ہوگا ہاں اگر بیوی بی کے سامنے طلاق دے اور وہ منع کرے کسی بات کا پائے ثبوت تک پہنچنا قاضی کے یہاں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن بیوی بی نے اپنے کان سے اگر بالمشافہ اس سے طلاق سن لی تو ہم بیوی بی کو فتویٰ یہ دیں گے کہ طلاق ہو گئی وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں جائے گی تو ٹیلی فون پر وہ اعتراف کر لے کہ میں نے طلاق دی اب ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی